تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم دونا بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ کرو کریبا نسیب ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس رہا ہے کام الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بجنات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا مَن كَفَرَ فَاِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ الله وَاللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَفْعَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله مَن آمَنَ تَبْغُونَ عِوَجًا وَأَنْتُمْ وَأَنْتُمْ شهداء. مم اللہ بِغَافِلٍ عَمَّا عم تَعْمَلُونَ صدق اللہ آج کے درس کا آغاز آل عمران کی آیت نمبر ستانوے سے کیا جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں سی ہی بَيِّنَاتٌ تم بین مقام اس میں بیت اللہ میں حرم میں کھلے ہوئے نشانات ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے جیسا کہ آپ سن چکے اس سے جو پہلی آیت تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ انسانوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ ہے جو بکہ میں ہے یعنی مکہ میں ہے وہ برکت والا ہے اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے اور آج ہم نے سب سے پہلے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں فرمایا کہ اس میں اللہ کی واضح اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں تعمیر فرمائی تھی اور وہ پتھر پرانچ کا کام دے رہا تھا جون جون دیوار اٹھتی جاتی تھی وہ, دیو... وہ پتھر بلند ہوتا جاتا تھا اور آج بھی اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ثبت ہیں اور جن لوگوں کو اللہ پاک نے وہاں جانے کی سعادت نصیب فرمائی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ شیشے کے ایک ڈبے کے اندر اسے بند کر کے وہاں پر رکھا گیا ہے اور زائرین اس کی زیارت سے سعادت حاصل کرتے ہیں تو یہ مقام ابراہیم ممن دخل ہوں کا نہ آمینہ دوسری نشانی کیا ہے فرمایا کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے امن حاصل ہو جاتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلاط السلام نے جب اپنی اولاد کو وہاں پر بسایا تو اللہ پاک سے دو دعائیں فرمائی تھیں اور دعائیں بھی ہیں لیکن زیادہ تر یہ دو دعائیں اللہ پاک نے ذکر فرمائیں وا اذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر اے اللہ اس اس شہر کو امن والا شہر بنانا اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرمانا پھلوں کا رزق دو چیزوں کی دعا امن کی دعا اور رزق حلال کی دعا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہیں کسی بھی ملک اور کسی بھی شہر کی ترقی کا دار و مدار آج بھی ان دو چیزوں پر سمجھا جاتا ہے ملکی حالات درست ہوں امن و امان کی صورتحال ٹھیک ہو عزت جان مال محفوظ ہو تو دنیا بھر کا سرمایہ ایسے ملک کی طرف سمٹتا ہے اور وہ ملک ایسے سرمایہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے اسی طریقے سے جہاں پر رزق کی فراوانی ہو تو وہاں پر بھی لوگ دور دور سے نقل مکانی کر کے جاتے ہیں اور اللہ نے سورہ قریش میں قریش پر بھی اپنے انہی دو انعامات کا ذکر فرمایا لا فریشن ایلا فن رحل و شعیف فلی رب رباظ البیت من جوع من خوف فرمایا کہ اے قریش اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک کی حالت میں کھلایا اور تمہیں خوف سے امن عطا فرمایا یہ دو نعمتیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ پاک سے ان دو نعمتوں کی دعا کی دوسری جگہ آتے ہیں وہ ازق ابراہیم ربیج المین اے امر اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچائے رکھنا تو اللہ نے اس شہر کو امن عطا فرمایا نہ صرف زمانۂ اسلام میں بلکہ دور جاہلیت میں بھی حرم کو امن حاصل تھا اور عرب کے مشرقین وہ حرم کا ادب کیا کرتے تھے اور وہاں پر کسی کا خون بہانا جائز نہیں سمجھتی تھی یہ تو آپ جانتے ہیں کہ انتقام عربوں کی فطرت میں تھا ان کی گٹّی میں تھا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک ہم اپنے مقتول کا انتقام نہ لے لیں اس وقت تک اس کی روح بے چین بھٹکتی پھرتی رہتی ہے اور چیخ چلاتا کر کہتی ہے کہ میرا انتقام کب لیا جائے گا تو بعض اوقات مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو پالتی تھی کہ تم نے بڑے ہو کر اپنے قتل کیے جانے والے باپ کا انتقام لینا ہے تو ان کی فطرت میں تھا انتقام انتقام کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے اور بسا ایک قتل کے بدلے میں دسیوں اور بیسیوں قتل ہو جاتے تھے قتل در قتل اسی لیے تو اللہ نے فرمایا تم انتقام نہیں لو قصاص لو چیز وہی ہے لیکن انتقام ہر شخص از خود لیتے ہیں قصاص لینا یہ حکومت کا کام ہے اللہ نے فرمایا کہ کساس میں زندگی ہے کساس میں زندگی ہے اب کساس میں زندگی کیسے قاتل جو جب پتا ہوگا کہ میں نے قتل کیا تو مجھے بھی قتل کیا جائے گا قاتل کی زندگی بچ گئی قاتل نے ہتھیار رکھ دیا مقتول کی زندگی بچ گئی اور اگر قتل در قتل کا سلسلہ شروع ہو جاتا دسیوں بیسیوں قتل ہو جاتے تو ان سب کی زندگی بچ گئی تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری لیے قصاص کے اندر زندگی ہے لیکن اپنی انتقامی فطرت کے باوجود اگر کسی مقتول کا وارث حرم کے اندر اپنے باپ اپنے بھائی اپنے بیٹے اپنے عزیز کے قاتل کو دیکھتا تھا تو ہتھیار نہیں اٹھاتا تھا سر جھکا کر گزر جاتا تھا آپ اندازہ کیجئے کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی اللہ پاک نے ان کے دلوں میں حرم کا ایسا احترام رکھا تھا اور اللہ نے جو فرمایا کہ میں نے اس کو امن عطا کیا تو اس کا نقشہ ہمیں زمانے جاہلیت میں بھی دکھائی دیتا ہے اور اللہ نے ایک جگہ فرمایا اولم یا رو انا جالنا ہر امنم ناسمن ہاؤن ارے کیا دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا جبکہ صورت یہ ہے کہ ہرم کے ارد گرد لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے دیکھ رہے ہو کہ تمہارے گرد و پیش میں ہرم سے باہر اس کا خون کر دیا جاتا ہے اور اسے قتل کر دیا جاتا ہے اسے اغوا کر لیا جاتا ہے اور اسے اٹھا لیا جاتا ہے لیکن جوں ہی حرم کے اندر قدم رکھتے تھے تو ہتھیار نیچے کر لیتے تھے اور انتقام نہیں لیتے تھے تو دوسرا احسان یہ ذکر فرمایا دوسری نشانی ممن دخل ہوں کا جو حرم میں داخل ہو جاتے اسے امن حاصل ہو جاتے ہیں تیسری بات فرمائیتی منیست سبیلا اور اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے بیت اللہ کا حج کرنا جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اس پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے طاقت کون رکھتا ہے جس کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد اتنا مال موجود ہو کہ وہ وہاں کے اخراجات اور راستے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور اپنے اہل و عیال کا نفقہ دے کر جا سکتا ہو جو اصلی ضروریات ہیں انسان کی ان سے زائد پیسہ اور وہ راستے کے اور وہاں کے جو اخراجات ہیں آج کل وہ برداشت کر سکتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نفقا دے کر جا سکتا ہے تو اس پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے یہ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کرنے کی ترغیب دی اور طاقت کے باوجود جو لوگ حج نہیں کرتے انہیں وعیدیں سنائی جامع ترمزی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سرویت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا وراہلتا تبلغہو الہ بیت اللہ جشس کے پاس اتنا خرچہ تھا کہ وہ راستے کا کھانا پینا برداشت کر سکتا تھا اور سواری کے خرجات برداشت کر سکتا تھا ایسی سواری جو اس کو بیت اللہ تک پہنچا دے اور اس کے باوجود اس نے حج نہ کیا طاقت کے باوجود اس نے حج نہیں کیا ذرا حوصلے سے سن لیجیے آقا نے کیا فرمایا فرمایا کہ فلا علیہ الہ ہیموتا یہودی او نسرانی فرمایا کہ پھر اس پر کوئی حج نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے جو طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا فرمایا اس لیے کہ اللہ کہہ رہے اللہ کہہ رہے بل اللہ النا من سے منیست سبیلا بہت سے بدنسیب ایسے ہیں سیار سپاٹے کے لیے پوری دنیا میں گھومتے ہیں ان سے پوچھیں وہ بتائیں گے کہ انہوں نے دنیا کے کون کون سے ممالک دیکھے ہیں ایسا لگے گا کہ انہوں نے کوئی بھی قابل ذکر تفریح دنیا کی نہیں چھوڑی لیکن حج کی سعادت سے وہ محروم رہیں گے اور آقا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر کوئی نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا کہ نسرانی ہو کر مرے صحیح بخاری میں حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالن سرویت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفس بلم يفسق بلدته جس نے اس طریقے سے حج کیا کہ نہ تو اس نے کوئی شہوت والی بات کی نہ فسق و فجور کا ارتکاب کیا اللہ کی کوئی نافرمانی بھی نہیں کی تو فرمایا کہ وہ حج کرنے کے بعد لوٹے گا تو ایسا ہوگا جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا ڈبلو لیکن شرط یہ کہ حج کرے آداب حج کے ساتھ نہ رفس نہ فسوق نہ جدال آپ سن چکے سورہ بقرہ کے اندر الحج اشور معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا فلاں ولا فسوق جدال فی الحج تین چیزوں کی نفی فرمائی, فرمائی شہبت والی باتیں نہیں کرنی شہبت والی بات نہیں کرنی عورتیں ہوتی ہیں اور ان کے چہرے وہ ننگے اور پوری دنیا سے آئی ہوئی عورتیں نوجوان بھی بچیاں بھی بوڑھی بھی حسین و جمیل بھی تو اپنی نظروں کی حفاظت کر کے رکھنی ہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر بھی شیطان غالب آ جائے اور بلا فسوقا کا اس کو فضور نہیں کرنا اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا اور اللہ کا بندہ اتنی دور سے آیا اتنی تکلیف اٹھا کر اتنا خرچہ کر کے اور پھر بھی اللہ کی نافرمانی اور تیسری چیز بلا جدال فی الحج حج میں جھگڑا بھی نہیں کرنا مختلف ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں مختلف زبانوں کے لوگ اور مختلف مزاجوں کے لوگ وہاں پر اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا یہ خالص مومن ہی کا کمال ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ جھگڑ پڑتے ہیں کبھی پانی پلانے پینے پلانے پر جھگڑا اور کبھی خریداری پر جھگڑا اور کبھی بستر بڑھانے پر جھگڑا تو مختلف جھگڑے تو اللہ نے فرمایا کہ بلا جدہ جی فی الحج حج صبر کا نام ہے حج میں صبر کرنا ہوگا بالخصوص خصوص آج کل جو ہمارے ایجنٹ حضرات ہیں یہ بسا اوقات حاجیوں کے ساتھ سراہتن دھوکہ کرتے ہیں فراڈ کرتے ہیں پیسے زیادہ لیتے ہیں سہولیات کم دیتے ہیں تو ایسے موقع پر بھی اپنے جذبات کو کنٹرول رکھ کر چلنا ہوگا انہوں نے تو اپنی آخرت کو تباہ کیا جنہوں نے حاجیوں کے ساتھ یہ دو کا فراڈ کیا لیکن آپ تو وہاں اللہ سے مانگنے کے لیے جا رہے عبادت کے لیے جا رہے ذکر و تلاوت کے لیے جا رہے طواف کے لیے جا رہے تو وہاں جا کر آپ اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں ایک صاحب نے مجھے بتایا ابھی جو حج سے واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایجنٹ نے ہم سے جتنے پیسے لیے تھے اور جتنی گھٹیا قسم کی سہولیات اس نے فراہم کی تو اندازہ یہ ہے کہ اس نے ایک ایک حاجی سے ایک ایک لاکھ روپیہ کمانے کی کوشش کی ہے ایسے ایسے ظالم لوگ بھی ہیں اس ملک کے اندر اللہ کی شان سب سے زیادہ آسان ہے انڈونیشیا اور ملائیشیا میں انہوں نے اس کے لیے عجیب ترکیبیں وزا کر رکھی ہیں اور وہاں سے کفریہ سلطنتیں ہیں جو حاجیوں کے لیے مختلف سہولیات مہیا کرتی ہیں لیکن نہ معلوم ہماری ذہنیت کیوں ایسی بن گئی کہ رمضان آئے تو ہم لوٹ مار کے لیے فورن تیار ہو جاتے ہیں حج اور عمرے کا سیزن آئے تو ہم الٹی چمڑی اتارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو بال کہ جو اس طریقے سے حج کرے گا نہ شہبت کی باتیں نہ فسک و فضور کی باتیں نہ لڑائی جھگڑے تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسا اس دن تھا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں حج ایک عاشقانہ عبادت ہے اسلام چونکہ دین فطرت ہے تو اللہ نے صحیح فطرت کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو ملحوظ رکھا ہے یہ عشق و محبت یہ بھی انسانی فطرت میں داخل ہے اور بعض اوقات یہ عشق و محبت اپنی حدود پھلانگنے لگتا ہے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ بعض جو اللہ والے اور خصوصاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ نے ان کو جو اپنا عشق عطا کیا تھا اور اپنے نبی کی محبت عطا کی تھی تو اللہ نے بڑا حوصلہ دیا تھا کہ وہ حدود کے اندر رہے بگرنا بعض اوقات جب عشق و محبت کا غلبہ ہوتا ہے جی چاہتا ہے کہ کپڑے پھاڑ دیے جائیں اور جی چاہتا ہے کہ آبادیوں سے انسان نکل جائے تو اللہ نے حج ایک ایسی عبادت رکھی جس میں انسان کے اندر کا عشق مسلمان کے اندر کا عشق اس کے اظہار کی اجازت دے دی جاتی ہے چنانچہ اب حاجی جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو ایک طرف تو احرام کفن جیسا لباس دو چاترے امیر ہے یا غریب سب وہی پہنیں گے اور خوشبو نہیں لگانی حجامت نہیں کروانی بالوں کو نہیں چھیڑنا ناخن نہیں کٹوانے میلا کچالا رہنا ہے اب جاتا ہے اور وہ جو محبوب حقیقی ہے اللہ اس کے گھر کا طواف کرتا ہے دوڑتا ہے دیوانوں کی طرح اشکوں کی طرح پھر غلاف کعبہ سے چمٹتا ہے ملتزم سے چمٹتا ہے دیواروں سے چمٹتا ہے حجر اسود کے بوسے دیتے ہیں روتا ہے چیختا چلاتا ہے اللہ اپنا نصیب فرما دے طواف سے فارغ ہوتا ہے تو صفا مربا کی طرف چلا جاتا ہے وہاں دوڑے لگا رہے کبھی پہاڑی کے اوپر کبھی پہاڑی کے نیچے وہاں سے پھر مینا مینا سے عرفات رفا سے مصطلفی مزدلفہ سے پھر مینا صحراؤں میں گھوم رہے جیسے کہ سچے عاشق اور دیوانے گھومتے پھرتے ہیں تو اللہ نے اس عبادت کے اندر عشق و محبت کا انداز رکھا ہے اور غالباً علامہ الوسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے مختلف پھلوں اور مختلف غذاؤں کی مختلف خصوصیات اور ذائقے اور اثرات ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہر عبادت کا الگ ذائقہ الگ خصوصیت اور الگ اثرات ہیں ایک عبادت دوسری عبادت کے قائم کام نہیں ہو سکتی ایسا نہیں کوئی کہے حج نہیں کرتا ہوں میں اس کی بجائے نمازیں زیادہ پڑھ لوں گا صد کا خیرات زیادہ کر لوں گا ارے صدقہ کا خیرات بھی کرے لیکن اگر حج فرض ہو چکا تو حج بھی کرے ایک آواز اٹھ رہی ہے اور پچھلے دنوں ایک اللہ کے بندے نے جو بظاہر اچھا آدمی ہے ہمسن زن رکھتے ہیں مشہور کالم نگار اس اللہ کے بندے نے اس انداز کا کالم لکھ دیا کہ قربانی کی ضرورت نہیں اس کے بجائے قربانی فنڈ قائم کر دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے سکول کالج بنائے جا سکیں ہسپتال بنائے جا سکیں اور غریب طالب علموں کی مدد کی جا سکے ہم نہیں کہتے کہ آپ یہ کام نہ کریں آپ اسکول بنائیں کالج بنائے غریب طلبہ اور طالبات کی امداد کریں لیکن یہ ساری چیزیں قربانی کا نیم البدل نہیں ہو سکتی قربانی اپنی جگہ اور یہ تعاون کا سلسلہ اپنی جگہ پر تو بھائی اللہ پاک کسی کو حد کی سعادت نصیب فرما دے تو پھر وہاں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے جیسے وہاں پر نیکی کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے وہاں گنا کرنے کا ثواب گنا کرنے کا عذاب بھی بہت زیادہ ہے بعض لوگ حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن ان کے انداز سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے لیے نہیں آئے بس تفریح کے لیے آئے ہوئے ہیں بچوں بیویوں سمیت ادھر گھوم رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں اس ہوٹل کے اندر اس ہوٹل کے اندر بس وہی ساری فکر ہرن کے اندر بیٹھے ہوئے تو خرید و فروخت کی باتیں ہو رہی ہیں تم نے کون سی گھڑی خریدی ہے تم نے کون سی ٹیبر کارڈ لی ہے اور اللہ معاف فرمائے ہم بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ حاجی صاحب آئیں گے تو لدے پھندے آئیں گے سب منتظر ہوتے ہیں اور میں سچ کہوں تو بہت سے لوگ زمزم اور کھجور کے منتظر نہیں ہوتے کسی اور چیز کے منتظر ہوتے ہیں مجھے اللہ نے غربت کے زمانے میں جب میں بہت ہی غریب تھا اللہ پاک نے مجھے حج کی سعادت نصیب فرما دی تو میں آیا تو کچھ ساتھی اپنے کچھ دیہاتی بھی تھے ملنے کے لیے آئے اب میں تو ویسے غریب تھا تو خریداری تو کرنے کی استطاعت ہی نہیں تھی جو کھجور تصویر وغیرہ پیش کی تو انہوں نے کہا کچھ اور دیں یہ تو سبھی ہی دیتے ہیں کچھ اور دے میں کچھ اور تو ہے نہیں میں کہاں سے دوں آپ کو تو بہرحال یہ توقعات رکھنا یہ بھی غلط پھر حاجی بعض جو غریب حاجی ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے وہ بعض اوقات یہ بھی کرتے ہیں اپنے عزیزوں دوستوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے وہاں جا کر بھیک مانگتے ہیں بھیک مانگتے ہیں اکثر بیکاری انڈیا بنگلہ دیش افریقہ اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے اور آپ دیکھیں گے کہ بعض تو باقاعدہ چوراہوں پر بیٹھ کر بھیک مانگتے ہیں اور بعض آپ کے پاس خاموشی سے آ کر بیٹھ جائیں گے اور بڑے باعزت طریقے سے بھیک مانگنا شروع کر دیں گے محض کس لیے تاکہ واپس جاتے ہوئے اچھے طریقے سے شاپنگ کر سکیں اور اپنے عزیزوں کی فرمائشیں پوری کر سکے تو اللہ فرماتے ہیں بل اللہ حج البیت اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا من ستا علی سبیلا جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے اللہ نے لازم کیا اور آج دن بدن حج کرنا عمرہ کرنا مشکل سے مشکل تر بنایا جا رہا ہے وہاں کے کرائے آسمانوں سے بات کرتے ہیں اللہ اکبر بعض سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے پسے پردہ کے حت انکان ان کو حج عمرے سے دور رکھا جائے کیونکہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں صرف پاکستان سے ہی پوری دنیا سے جب وہاں آتے ہیں ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں مدینہ کو دیکھتے ہیں یہاں آقا چلا پھرا کرتے تھے یہاں آقا سجدے میں گر کر رویا کرتے تھے یہاں بیٹھ کر آقا خطب ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ وہ پہاڑی ہے جس پر حضرت بلال کو گسیتا جاتا تھا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت خبیب کو دہتے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا جب وہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے ان کے جذبات بنتے ہیں چنانچہ اب دن بدن پابندیاں لگائی جا رہی ہیں نوجوان نہ جائیں بوڑھے جائیں فیملی کے بغیر نہ جائیں فیملی کے ساتھ جائیں اور وہاں پر کرائے آسمانوں سے بات کر رہے ہیں امام ابو نیفا رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً مسلک یہ ہے کہ وہاں کی زمینیں وغیرہ اور مکان ان کو کرائے پر دینا ہی جیس نہیں ہے امام صاحب کے مسلک پر عمل ہو جاتا تو حج اور عمرہ کتنا آسان ہو جاتا اللہ وہاں کے حکمرانوں کو بھی اللہ پاک ہدایت دے بل اللہ سج منی سبیلا ومن کفر اللہ انلعال اور جو کفر کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے سارے جہانوں سے جو شست بیت اللہ کہ حج کو فرض نہیں سمجھتا وہ تو یقیناً کافر ہے ایک ہے اعتقادی کافر اور ایک ہے عملی کافر عملی کافر کس کو کہیں گے جس کا عمل کافروں جیسا ہو اعتقاد جس کا اعتقادی کافر جس کا عقیدہ کافروں جیسا ہو تو اگر تو کوئی شخص حج کی فرضیت سے ہی انکار کر دیتے تو یہ تو اعتقادی کافر بن گیا اور اگر فرضیت سے تو انکار نہیں کرتا مگر عملی طور پر حج کرتے ہی نہیں اللہ نے دیا ہے لیکن حج کرنے کی طاقت ہی جاتے ہی نہیں تو یہ عملی طور پر کفر ہے ہمارے ہاں ایک عجیب تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جب تک سارے بچوں کی شادی نہ کر دی جائے اس وقت تک حج نہ کیا جائے بہت سے لوگ کہتے ہیں کیسے حج کے لیے جاؤں ابھی تو اتنے بچوں کا نکاح نہیں ہوا اور نکاح کرنے دھوم دھڑکے کے ساتھ نکاح کرنے نمود و نمائش کے ساتھ